السّلام ورحمن ورحمۃ اللہ وحمد الرحمد السلام علیکم اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامنے براد الخرا سب کچھ مشرقی سامنا ہیں اور ہمارا در دراص الحمد کتاب دعوت شریف صحبح میں سے درخت نمبر دو سو ایک اور مجموعی درس اور چونکہ اس وقت ہمارے درج جو ہے تصویہات وضافی نماز اوقات خمسیں ہیں پانچ وقت کی نماز کے اندر جو ہے ہر نماز کے بعد جو مخصوص سو ددد کی جو تصویر پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں تھا تو آپ کو بتایا صبح کی نماز کے بعد لاحقن السکم الشن اعبصم بشید تھا اس کے بعد جو ہے ظہر کو درود شریف تھا علامہ صلی اللہ محمد محمد سو مرتبہ اور عصر کے نماز کے بعد جو ہے آخر میں ربی من کل اللہ و منق العظمل یہ مبارک جو ہے استغفار پر مشتمل اور طبع پر مشتمل جو ہے تصویر تھا عصر کا تصویر ہاں تو استغفار کے حوالے سے آپ لوگوں کو اس مبارک استغفار والی کلمات کا آپ کو ترجمہ بتا دیا کہ اللہ میں اپنے رب آقا و مالک سے ہر گناہ جرم اور غلطی کی مغفرت و بخش چاہتا ہوں اور شرمندہ و نادم ہو کر اسی کی طرف پلرتا ہوں ہاں جی اساد کا منع یہی ہے دعا خانہ ربی من کل بالکل میں اللہ کے دربار اللہ سے جو کہ میرا رب ہے میرا مالک اور غدگار ہے اپنے ہر طرح کے گناہوں سے استغفار کرتا ہوں اپنے ہر چھوٹی بڑی گناہوں سے مؤفرت طلب کرتا ہوں بخشش مانتا ہوں اور انتہائی نادم و شرمندہ ہو کر اس اللہ کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اور پھر اس دعا کے جو ہے اس جو استغفار کی کلمات کثرت سے پڑھتے رہیں اس کے ثواب بھی آپ لوگوں کو تین ثواب جو دعوت شرمندے والوں کو پڑھ کے سنایا تھا کہ ایک ثواب یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک سال کی گناہ معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور دوسرا صبح یہ بتایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو مال و دولت سے مال و مال کر دیتا دے گا تیسرا اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں قابل ہوں گے یہ تین ثواب جو ہے ہمارے کتاب دعوات میں ذکر کیا میں مناسب سمجھا ایک دو ثواب جو ہے اجر اور قرآن آیت کی روشنی میں بھی آپ لوگوں کو بتا دوں آج کے درس میں تو یہ اور ہمسا میں سے جو ہے درس نمبر پانچ ہے جو تصویحات اوقات خمسہ کا یہ درس نمبر پانچ ہے تو مجبوری طبعہ ہمارے درس کا حوالہ جو ہے در دو سو ایک ابلک پانچ ہے تو آج درس میں جو ہے استغفار کا ثباب قرآن پاک میں ہیں اور جو استغار کے نظیم میں اللہ ہمیں دنیا اور اعظم میں کیا کچھ دیتے ہیں اس سلسلے میں قرآن پاک ہمیں کیا بشارت دیتا ہے تو اس سلسلے میں جو ہے نمبر ایک ایک جو ہے یہ نقطہ بتا دوں شوابات میں سے ایک جو ہے اللہ فرماتا ہے جب بندہ مومن جو ہے جب بندہ جب تک بندہ استغفار کرتا رہتا ہے قرآن بشار اللہ فرماتے قرآن پاک میں فرماتے ہیں جب تک بندہ اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں کے استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس پر عذاب نازر نہیں فرماتا ہے کہ جی بندہ جب تک اللہ کے عدم میں اپنے گناہوں کی بخش طلب کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر گناہوں کی وجہ سے ان پر کوئی بھی عذب نازل نہیں کرتا یہ وعدہ قرآن پاک کی روشنی میں پوری ملت اسلامیہ کے لیے بھی ہے اور ہر فرد مومن و مسلمان کے لیے بھی ہے پوری ملت بھی جو ہے اگر جو ہے پوری امت اسلامی ملت اسلامیہ جو ہے اللہ کے حضور میں جو ہے سب دس بھی دعا ہوتے رہیں اپنے گناہوں کی موفرت مانتے رہیں بخش طلب کرتے رہیں تو وہ ہوتے رہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر دنیا میں کوئی عذاب نازل نہیں کرتا ہے اور جو ہے اگر ہر فرد مسلمان اپنے اپنے جگہ پر اپنے انفرادی زندگی میں بھی ہاں جی وہ گناہوں سے جب تک استغفار کرتا رہے جب تک اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانتا رہتا ہے اللہ کی طرف جو ہے توبہ کرتا رہتا ہے اللہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر عذاب نازل نہیں فرماتا اس کی ثبوت جو ہے سورہ انفال عائد نمبر تینتیس ہے اللہ فرماتا ہے وما خان اللہ معاذہ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ بندوں کو عذاب دے دیں وہ ہم یا کی بندے اللہ سے اپنی گناہوں کی استغفار کرتے رہیں بندے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی مخشش طلب کرتا رہے اور اللہ کی یہ شان ہے کہ ان بندوں کو جو اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے اللہ کے حضور میں استغفار کرتا رہتا ہے توبہ طائب ہوتا رہتا ہے سچی البتہ ان پر عذاب نازل حاضر کرے ہاں جی تو تجمیہ جب تک بندے اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور استغفار کر رہے ہوں اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ ان بندوں کو عذاب دیا جائے گا عذاب دیا جائے یہ اللّہ فرماتا ہے یہ میری شان کی منافی ہے تو یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کی منافی تو کوئی بھی کام نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے بزرگوں کو برتا ہے کہ اپنی شان و اپنے عظمت کے منافی کوئی کام احتکاب کرے تو اللہ نے صاف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہاں جی جب تک بندے استغفار کر رہے ہیں جب تک قومیں استغفار کر رہے ہیں اللہ سے معافی مان ہیں اللہ تعالیٰ توبہ طائف کریں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی عذاب کبھی بھی نازل نہیں فرماتا جب تک وہ استغفار کریں یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ کسی فرد نہ کسی ملت کو ان کے خطاؤں اور جرائم پر جو ہے اس وقت تک عذاب نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ جب تک وہ لوگ اپنے گناہوں سے شرمندہ و نادم ہو کر اللہ کے حضور بخش طلب کرتے رہیں یعنی استغفار سے عذاب الہی ٹال دیا جاتا ہے تو ایک اہم جو ہے استفار کے فوج میں سے یہ ہے بند مومن استفار کرتے رہیں تو استفار کی برکت سے عذاب الہی ٹال دیا جاتا ہے ہاں جی اس کے واضح ثبوت جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے قرآن باغ میں کہ جو ہے ان پر ابھی عذاب کے اثر دیکھ ہی لیا تھا یونو علیہ السلام کا عذاب کا وعدہ بھی دے دیا ہاں جی عازیون اپنی طرف سے نہیں دیا تھا اللہ کی طرف سے دے دیا تھا اور عذاب کے آثار دیکھ لیا تو پھر ان کے قوم نے جو ہے ان کے درمیان ایک آزیون اس کے ایک شاگرد ایک عالم دین تھا اس ان کو ڈرایا خوب ہندے تو ڈرانے پر وہ سب جو ہے سب صحرا میں نکلے سب نے آہ بکا کیا شہزے میں گر پڑے اللہ آپ سے اپنے گناہوں کو نادم ہو کر استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اٹل فیصلہ ہونے کے باوجود اس عذاب کو ٹال دے استغفار کی برکت سے توبہ طائف ہونے کی برکت سے یہ قرآن آیتوں میں موجود ہے تو اجن گرم یہ قرآن کے واضح آیات میں موجود استغفار کے جو ہے فوائد اور شمارات میں سے ہے کہ استغفار سے بندوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازر نہیں کرتا عذابات کو ٹال دیتا ہے دوسرا صوا فرماتے ہیں استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے دوسرا تو بندہ استغفار کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے قرآن پاک مل نمبر چھیالیس میں اللہ فرماتے ہیں للاستر اللہ یہ لوگ کیوں اللّہ تعالیٰ سے اپنی تم لوگ کیوں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخش طلب نہیں کرتے ہو لاء الکن تو امید ہے کہ اللہ تم رحم کیے جاؤ گے یعنی اگر تم اللہ سے اپنے انعام کی بخشش کا طلب کرتے رہیں استغبال کرتے رہیں توبطائب ہوتے رہیں تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا ہاں جی رحم فرمائے گا اور یقیناً تمہاری ساری دنیاوی اخروی مشکلات سے حل فرمائیں گے یعنی تمہیں نعمتوں سے آسائیوں سے نوازے گا تو تم اللہ سے اپنے گناہوں کی مفرت طلب کیوں نہیں کرتے اللہ ہم سے سوال کریں یعنی اگر استغفار کریں تو امید کہ اللہ تم پر رحم کریں تو دوسرا فائدہ یہ ہوا بندہ استغفار کرتا رہیں تو اللہ اپنے استغفار کرنے والے بندوں پر رحم فرمائیں تیسرا نقطہ اس کے اندر قرآن آیت سے محفوظ ہے یہ بھی ہاں جی استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ایک تو یہ ہوا کہ تمہارے گناہ بس دے گا ہاں جی ایک تو یہ فائدہ ہوا دوسرا جو ہے جو آسمان سے موسلا دار بارش برسائے گا فرماتے اگر جن علاقوں میں سالی ہے بارش سے نہیں فرماتے ہیں اگر وہ قوم سب مل کے کثرت سے اچھا اللہ کے حضور میں استفار کریں اللہ کے حضور میں توطائیف تو ہو جائیں مخشی طلب کریں استغفار کریں, کریں تو اللہ پر بارش برسائے گا تیسرا جو ہے اسے تیسرا نوطے کے اندر فرماتے ہیں تم استغفار کرنے سے اللہ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا چوتھا جو, جو ہے تمہیں استغفار کی برکت سے اولاد عطا کرے گا اولاد عطا کرے گا ہاں جی استفار کے برکات سے جن کا اولاد نہیں ہے ان کو اولاد عطا کرے گا چوتھا پانچواں فرمندیں تم ہی باغات اور نہریں قرار دیں گے استغفار کے برکت سے تو ان سب کا جو ہے یہ جو پانچ فوائد استغفار کا قرآن پاک میں ایک ہی سرے میں سرہ نوح عہد نمبر جو ہے ایک سو عہد نمبر دس سے بارہ تک یعنی جی یہ دو تین آیتوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام بشارتیں دے دی ہیں اللہ کے نبی فرماتا ہے اللہ یہ حضرت نوح کی زبانی سے اللہ فرماتے ہیں فقل تونو کہتے ہیں میں نے اپنے قوم سے کہا اشتاح ربکم تم لوگ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخش طلب کرو اللہ سے معافی مانگو استغفار کرو ان نوکا پہ اللہ فائدہ یہ کیونکہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والے تمہارے گناہوں کو بس دے گا دوسرا فائدہ یوس یوس السلام یو علیکم درازہ آسمان تم پر موصلہ دار بارش بڑھ آسمان سے موسل بارش جائے گا اور تمہاری زمین سیراب کریں گے کا سالی خوش و سالی ختم ہو جائے گا دوسرا فائدہ عید کے اندر موجود تیسرا فائدہ وہ یم دد تیسرا اور چودہ اور اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا تمہارے مال میں بھی تمہارے اولاد میں بھی تو تیسرا اور چوتھا فائدہ ہو گیا پانچواں فرمائے ویاج اللہ کم جنات اور اللہ تعالیٰ قرار دے گا تمہارے باغات ویاج اللہ اور تمہارے نہریں کرا دیں گے یعنی اس بارش کے نظر میں نہریں جاری ہوں گے ہر جگہ دیکھنا نہریں جاری ہونے سے اب باغات پیدا ہوگا فصلوں میں اضافہ ہوگا نعمت مادی نعمتوں میں ہوگا درختوں پہ صحیح پھل لگیں گے ہاں جی زمین سے صحیح پھل اگے گا جانوروں کے لیے چارہ اگے گا انسانوں کے لیے ہاں جی دوسرے جو سبزی جات پھل فروٹ سب اگے گا اللہ فرماتے اس مبارک آئے یہ سارے جو ہے استغفا کے فوائد نوح علیہ السلام کے زبان مبارک سے سورہ نُح میں اللہ نے بیان فرمایا اسی واقعے سے جو ہے اسی آیت سے تیلی جو ہے ایک واقعہ سر صوفی حسن بشر کے حوالے سے بھی ایک واقعہ موجود ہے فرماتے ہیں ان کے پاس جو ان کے ایک مریت کے حوالے سے کہ میرے امی جامعہ نے کتاب میں پڑھا تھا طالباً جو ہے جہاں تک مجھے یاد ہے یہ کتاب جو ہے آہ دادا گنج بخش جو ہے کتاب ہے اس میں یہ واقعہ لکھا تو اس میں یہ واقعہ حسن بشری کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں جو ہے آپ کی مرید کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ صوفی حسن بصری کے حوالے سے ایک واقعہ موجود ہے کہ ان کے پاس جو ہے تین مختلف قسم کے حاجت من آئے ان میں سے ایک نے آپ سے کہا ہمارے علاقوں میں سخت خوش و سالی ہے بارش آنے کے لیے آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں اس مشکل سے نجات دینا ہے تو آپ نے ان سے کہا کہ تم لوگ کثرت سے استغفار کرو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ بارش برسائے گا ہاں جی یہ وجفہ دے دوسرا جو ہے دوسرے ایک دوسرا شاہ سائل نے کہا حضرت میں فقیر و تاندر ہوتے جا رہا ہوں روز و روز مجھے مالدار ہونے کے لیے کوئی وجفہ دے دیں ہاں جی میرے مال میں اضافہ و برکت دے اللہ تعالیٰ تو آپ نے اسے بھی کثرت سے استغفار کو حکم دیا کثرت سے استغفار کرتے ہیں اللہ سے صاحب ربی من کل بالکل ضمِ وات تو بلے اس کے علاوہ دوسرے کوئی بھی استفار کر مشتمل کلمات تیسرا بندہ اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی ہاں جی میرے مجھے اولاد نہیں ہو رہا میرے پاس اولاد نہیں ہیں اس او، کے لیے بھی وہ نے وظیفہ کی درخواست کی اولاد کے لیے تو آپ نے اس سے بھی یہی حکم دیا کہ تم کثرت سے استغفار کرو تو جب آپ نے تینوں سائل کو جو ہے ایک ہی جواب دیا اور ایک ہی جو ہے وضفہ پڑھنے کو حکم دیا تو مجلس میں موجود جو کسی مریت نے یا آپ شاہ نے آپ سے دریافت کیا کہ, کہ حضرت سائل جو ہے مختلف حاجتیں لے کر اور مشکلات لے کر آئے اور آپ نے سب کے لیے ایک ہی جواب دے دیا ایک ہی وظیفہ دے دیا مجھے آپ کا یہ عمل سمجھ میں نہیں آیا تو اس پر آپ نے یہی مشکورہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے واقعے سے مربوط سرحِ نوع عیت نمبر دس سے لے کر بارہ تک کی تلاوت کیا اور کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان تمام مشکلات کا حل اس مبارک آیت میں استغفار میں رکھا ہے لہذا جو ہے ہاں جی اور اس لیے انہوں نے کہا میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا ہے میں نے قرآن پاک سے اخذ کیا ہے اور قرآن میں چونکہ اللہ نے ایسا بتایا اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے برگان میں سے میں نے جو ہے بہت بردگان دن ایک نماز اصطفات کے نام سے ایک وضفہ دیتے ہیں اور وہ وضفہ میں نے جناب اخن حسین ہاپلوئی جو حسنوں کو والی تھے وارضاں حسنوں کا وہ تھی علماء عاملین میں سے عالم بامل ہستی تھا میں ان کو قریب سے جانتا ہوں ہر جمعرات کو روزہ رہنے والا اور ہمیشہ تاجر گزار ہاں جی اور نتی پر حیدگاہ شاہستہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے ہم نے یہ نماز استغفار جو ہے بہت سے موقعوں پر پڑھا ہے اور جن کے اولاد نہیں ہیں ان کو ہم نے پڑھنے کا بھی کہا اور ہم نے خود ان کے لیے وظیفہ ان کے گھروں میں جا کے عمل بھی کرایا اور کیا تو اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا ہے خوشحاط اور ان, ان کا اولاد تو یہ نماز استغفار کے نماز استغفار بالکل نماز تسبیح کی طرح ہے چار رکت تھے دو دو رکعت پر سلام پھریں یا ایک ساتھ چار رکت پڑھیں اور جو ہے وصلی صلاطۂ تہذبی کی جگہ پر وصلی صلاط علیہفاری قبطن اللہ کر کے پڑھیں یا اور برکات کر کے پڑھیں اور کال اس میں صفٰ اللّہ الحمد للہ اللہ اللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ اللہ اکبر کی جگہ پر استاف لہر رب منق الظم وات ولیہ یہ تہذیب پڑھیں یہ استطف جو عصر کے جو کے اللہ الفاظ ہیں استاف اللہ ربی منق الظمبات ولے یہ استغفار کی کلمات پڑھیں نماز تجویز میں جو سبحان اللہ والحمد دلہ وََہ اکبر ہاں علام سرِ کے بعد پندرہ مرتبہ باقی روکو میں سجود میں سمع اللہ کے بعد تشدد کے بعد دوست شرجے سے سر اٹھا کر ہر جگہ پانچ دس دس مرتبہ پڑھتے ہیں اس تجویحات کی جگہ پر سبحان اللہ علام اللّہ اکبر کی جگہ پر استرفار اسف الالربی مینک العظم واتو علی کو پندرہ مرتبہ پڑھیں ہاں جی تو اس کو جہاں پندرہ مرتبہ پڑھنے وہاں پندرہ پڑھیں جہاں دس مرتبہ پڑھیں وہاں دس مرتبہ پڑھیں مجموعی تو نماز کے اندر یہ تصویر تین سو ہو جائے گا جس طرح وہ وہت عرویات جو ہے نماز تصویر میں تین سو ہو جاتا ہے فرمائے یہ نماز جو بندہ پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازتا ہے جن کے لیے مالی مشکلات ہیں وہ بھی ان کا حل ہو جاتا ہے ہاں جی اور دوسرے بھی بہت سی پریشانیاں اس نماز کے پڑھنے سے حل ہو جاتے ہیں با فرما رہتے یہ میرا عملی تجربہ ہے لہذا جان گرامین جو استغفار استفار کی فضیلت بہت ہے لہٰذا بندے مومن کو ان مقدس ورد وظائف کہ ہمیں عادت امیر کبھی صدمدان رحمۃ اللہ علیہ جیسا منشر کامل مل دیا ہے ہمیں جی ان پر جو ہے عمل پیرا رہنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ہم جو ہے خیر دنیا و آخرت چاہتے ہیں تو استغفار کا خود کو عادی بنا دیں اور دل و جان سے اللہ کے حضور اپنے گناہوں خطاحوں اور جرائم پر شرمندہ شدید شرمندگی و پشمانی کے ساتھ ہمیشہ استفار کرتے رہیں تو اللہ تعالی انشاءاللہ ہمارے ہر مشکل حل کرے گا اور سب سچے دل سے پڑھتے رہیں استاخل اللہ ربی من بنک العزم بھی ہوا تو تو آج کے درس یہیں پر اتفاق کرتے ہیں اللہ تعالی ہم کو ہمیشہ استفار کرتے رہنے کی توفیعتہ ہم